قطم الانبياء محمد بن المصطفى وعلى اله واصحابه والسدق والصفا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولان العظيم إن الله وملائكته يسلون على النبي أيها الذين آمنوا واسقلوا عليه وسلموا تسليم شوقینسلا و السّلام علیکم قیا سید یا رسول اللہ صلاح تو السّلام علیہ قیا سیدیا حبیب اللّہ سلاۃ السلام علیکم قیا سیدیا رحمت اللّین والاب قیا سید محمد رسول اللہ بعد قادر مطلق جل جل ہر دل دل دل دل طرح دوستو پچھلے جماعت المبارک شریف دیندر حضور سیدنا امام الم سراج العما کاشف العما امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اللہ رسول دی بارگاہ دی حیثیت اور مقام دی گفتگو, آج، آج گفتگو، انتہائی اہم غور اور پوری توجہ اور دے قابل ہے اج میں پہلے تے کوشش کر انتہائی سادے طریقے نال یہ سمجھاو گا کہ شریعت دی نگاہ امام کی نواخ دے اور اس بعد پھر میں جناوروں دساگا کہ اے امام دی تکلید کرنا انہوں نے گل نچھے چلنا ان دی ضرورت کیوں پیش اور پھر جی، مام پاک دی عظمت جنابرو سمجھانے میری تو نصیح فرماوے اور جنابوں سمجھنے کے توفیق نصیح فرماوے اصولی, اصولی باتاں ہوتا قیدے ہوں گے، کچھ جناب سامنے میں رکھا گا جس طرح نا ریاضی دے کچھ نا کچھ او یاد کر کے, پھر انو قلیے انو استعمال کر کے ہر پھر سوال ہے ان شاء اللہ کلیئے جانوروں کے سامنے کچھ بیان کرتا ہو جاتا تیر تھا کم آن گیا دین دین پاک دیاں پاک دیاں گلا سمجھن دین دل فائدہ مند ہو گیا انشاء اللہ جنابروں کی توجہ ہو گئی میں اپنی گفتگو شروع کر لگیا دوستو ایک بات ذہن چ رکھو انسان بلا کنیا چیزاں مجموعے کا نام ہے انسان کنیا نال رل کے بنیا ہے جسم ہے دوسرا کیا ہے پوری توجہ نان بڑی تسلی نال ایک جسم ہے اور دوسری شہ کیا ہے دوسری شہ روح رب سونے جسم تلب ہے وہ سڈے ادر پیدا ہی نہیں مر گئی خیر رب نے روح دیا جیڑا ہے انہوں نے بھی پورا فرمایا ہے تسلی اے جڑا جسم ہے نا تھوڑا جو سو تو گریز فرمانا یہ زہری بات ان پانی اندھی لوڑے خوراک اندھی لوڑے اور دھیر اندھی اندھی لوڑا ہے ہو ساری ان لوڑا رب سونے لوڑا نے جانو رکھے رکھے رب سونے نے زمین دے اتنے اتنے رکھے گندم پیدا ہو زمین دے اتے. خان پ ڈھیر سارا چھیا ایسا جنہوں نے جن کو ہر کوئی حاصل کر لینا ہے ہر کوئی حاصل کر لیں کئی لوڑ جسم دی ہے مگر اس رب نے زمین دے اتے اتے اتے نہیں رکھا بلکہ زمین کی تہ میری بات رہا ہونا کتے رکھے تیوش. بولو تیوش. زمین دی تہ جا پانی پینے پانی یہ کتوں ہوتا ہے زمین دی تیل ہے ایک انسانی ضرورت ہے رب نے کتنے رکھے ہے زمین کی تیہ رکھا ہے کوئلہ انسان دی ضرورت ہے رب نے کتے رکھے ہے زمین تہ بچ رکھا ہے آمدم بسرے مطلب رب نے کچھ زمین رکھے انسان حاصل مگر جیسے زمین ہر ایک حاصل نہیں کر سکتا حاصل نے حاصل آلات اوزار بھی نے تے کاریگر بندہ بھی چاہیے بندہ ہتھیار اوزار بھی کاریگر بندہ کاریگر بندہ ہون رب سونے یہ کر سمجھو رب نے لوڑا داریاں انسانی جسم دیا ضرورتا رب نے ساریاں دیا ساریاں اتنے کیوں نہیں رکھیاں پتا اگر پانی زمین ہوتا <متازم> آپ اتنے نہیں گوتے ہونا جاتا <متازم> قیامت انسان تو گوتے ہی کھانے سن کوئلہ جنہیں زمین دی تہ زمین ہوتا زمین ہوتا آپ کتنے آؤ نہ ہندوستان نہ پاکستان سیدا قبرستان آگ لگ جانے سے, ہر جانے سے, سڑ جانے سے مولا تعالی نے بانی اور رحمت فرما دے ہویا کچھ زمین رکھیا مگر زمین دی رکھیا او زمین کڈ دی کے دین والے کاریگر بندے, بندے بھی دے چھوڑے اتنے کیوں نہ رکھا تاکہ نو نقصان نہ ہو بربادی نہ لوڑ ہے رب نے کاریگر آخیا جمی بولی انہوں انجینئر آخیا جا جسم ہے ایویں روح ہے شریعت روح دی لوڑ احکام خدا بندی یہ روح دی لوڑ یہ روح دی غزہ ہے جویں پیٹ بھریندہ ہے میری گال یاد رکھو پیٹ بھریندہ ہے روٹی بانی نال روح رجدی اللہ دے ذکر دے نال پتہ میدہ خراب ہو جی نہیں کرتا روح دا نظام خراب ہو جی نہیں دن پیٹ پکیا نہ لگے چنگی تو چنگی خوراک کھائیے ڈڑیے خدا دیا آنا اللہ کے دی۔ مولا تالا کی یاد نو جی نہ کرے پھر بھاج بھاج کے اور روح دکیا لیا پکیا نے روح دیا بولو روح دیاں دیا پکیا اللہ تالا کل ملدی سنؤ اور روح دیامت تک کے ہے جن بھی ہے, نا لوڑ ہے نا لوڑ جویں رب نے جسما لوڑا کو زمین کو زمین دے اتنے او جنیاں لوڑا روح دیا رب نے اپنے قرآن چ رکھ دیتی نے اپنے نبی کے فرمان چ رکھ دیتی پر جویں جسما دیا لوڑا, لोڑا، لोڑا، کچھ زمین کچھ زمین دے تھلے سونے تریقے رب سونے روح دیا قرآن کچھ تہ حدیث تعت کی سونے جی جسم دیا لڑا رب نے ساری زمین دے رکھی نہیں رکھیاں نے تاکہ انسان کوئلہ ہوا پانی اتنے ہوا تیل ہوا بربادی مچ جانگی اوی اگر سارے مسلے اتنے اتے لفظ ہوتے تو تمہیں پتا کروڑا ارباں خرباں کتب کن مسلے کنسا کون یاد کرتا کون لکھتا کون محفوظ کرتا کو مہربانی فرما دیا روح دیا شریعت کام قیامت تک کے مسلے جن بھی لوڑ پہنے سر انسانوں رب نے کچھ قرآن حدیث رکھے نے کچھ تہذیب رکھے نے سونے جی ہر بندہ حاصل کر لینا ہے جہاں تہاری مسلسل جی ادھر کاریگر کی لڑ پھر شریعت دی امام کی لڑ پی جہاں روح کی لڑ روخم کی لڑ زمین دے ان انجینئر آخیا جا جا سیت روح دی روح دیا میرا خران حدیث کڑ کے امت نو, دیوے نو امت کا امام آخیا جا رہا ہے جناب امام ہے امام دا کم ہوتا ہے امام جنوب نے شریعت گل یاد رکھو ہزور قیامت لوڑا ہیں رب نے بچ رکھ دی جنیاں لوڑا ہے رب نے بچ رکھ دی پر تیرا میرا دماغ نہیں پہنچ سکتا اگر پہنچے گا میری گھنٹ رہی تہس ہوتا ہے تسلا ہوتا ہے دماغ نہیں پہنچتا دماغ پہنچتا ہے جنہوں ادھر سے جناب جانتے ہو ایک ہو حکیم کو تعین پتا جڑا بوٹیاں تھوڑی آ بہت جی پنساری ہوتے ڈگا ڈگ لگی آ پر تنو پتا اے اے فلانی بوٹی دا فلانا تے فلاں مگر نفع کیا نقصان کیا حکیم جانتا ہوں محدس ہوں یہ حضور کے لفظ کردہ پرڑے مسلیاں کا حل پیا ہوا یہ محدس نو پتا نہیں ہوں فقیت امام اعظم ابو حنیفا و میں نے سمجھا رہا جناب بھی اس کو تسلیم کی کوشش کروجہ جی گا. بولو سبحان مسئلہ کس طرح آخر نا کہ مسئلہ نماز پڑھو پڑھنا ضروری ہے یہ مسلا کیا ہے اتے اتے اتے. نماز پڑھنا ادھر جناور نماز پڑھنا ضروری ہے لفظ قرآن چ نہیں ہے لفظ قرآن چ نہیں ہے حکم آیا مشکلات بھی نماز پڑھو کئی تھاواں سے حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رب نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدو جمعے کی اذان آ جائے حکم ہے حکم ہے, ہے شرح کا حکم ہے کاروبار بند کر دو کاروبار کرنا حرام ہے رب نے فرمایا جسا جمعہ دی نماز پڑھ لو پھر کیا کروتا کاروبار کرو ادھر کیا تعوی پتا نماز پڑھنا جمعہ پڑھ کے کاروبار ضروری طور تے کرو اے ضروری نہیں ادھر بھی حکم ہے ادھر بھی حکم ادھر بھی امر ہے ادھر بھی امر ہے مگر اتو فرضیت سمجھ آکم دتا جا رہا مگر مطلب یہ کہ جائز ہے کرو نہ ہے ہے ایک میں چلو مسلا اٹھیا بغداد بگداد بی غسل دینا غسالہ غسل دین علی بی بی سی نا وہ دی حالت بڑی پریشانی بن گئی بہور بھی بی بیبی غسل علی ہے نہیں ناپاکی دی حالت چسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی محدثین جی لفظوں دے واقف سن ان کو مسئلہ پوچھا گیا جی دسو اس حالت بی بی غسل دے سکتی ہے سارے آخ کوئی بڑی پریشانی فقیح امام جہاں تہ مسلے کڑ کے دے تے حضرت فقی ابو فور انہوں نے کوجیا زور ہے مسلا دسو چار چار لاکھ چار چار لکھ حدیس حدیث نہیں آئی تھی آپ نے فرمایا انہوں بھی حدیث ہے آن مگر انہوں نے گئی نے فرمایا پوچھو یہ مشہور ادیشا سیجد کر دینا میں سر دھونا سرنو دی خاتر فرمایا اس حال کے دی ایام فرمایا دی حالت نبوت سر نو غسل دتا جا سکتا ہے میت نو کی گسل نہیں دا مسل مسئلہ کوئی قرآن کی ایت نہیں کوئی ایک حدیث نہیں جی مسلے کا حل ہو کسی بندے نو خون کی لڑ ہوئے تو خون لوا سک گیا مولوی دے کچھے ہاں جی میں خون اپنے باپ نو لوا سکنا یا جی نہیں لو سکنا یہاں تکلیف ہوں خون کٹا لے پریشانی کریے اگی خون کوئی کو نہیں خون ہوا بندہ سونے یہ درویش یہ خون جہاں کڈوایا جا رہا ہے کم جی خون کڈوانا حالانکہ جائے, جائے, جائے جی نہیں مگر تکلیف دی حالت اچھا جائز ہے انسان اپنے جسم دا مالک نہیں <تصفح> تا کر <تصفح> کے پیلا چڑیا نا کے مارا دیوانا کے میں چن لیا گا میں فلان کر دیا گا ہوں دماغ اس طرح کے خیال آ جڑ مستی سوکھ پن ہوں ہر سونے آپ ویک خون کا قطرہ ایک بندہ ضائع کرے جائز نہیں ہے مگر اتنے پیالیا پیالے کڈا نہ جائز دیکھو آدھے ہجامہ مانا پچنے لگوانا اور خون خون کڈانا جائز کیوں ہے جائے گا ایک قطرہ فضول ضائع کرنا جائز نہیں مگر تکلیف دی حالت ہوے تے پھر خون کڈوایا جا سکدا ہے تے جواب نہیں ہوے گا اگر تکلیف دی حالت وچ خون کڈوایا جا سکدا ہے پھر تکلیف دی حالت وچ خون لوایا بھی جا سکدا ہے عقل مندی دنیا توجہ ہے ذرا ذوق آپانہ بندہ بہت ہوگیا اس نے تھلی سونے دی بری ہوئی ایک بندے نو دے چی کہ میں فوت ہوگیا یہ اپنے کو رکھ لو فوت ہے شہ ایک تھلی گل سنیا مزہ آئے گا ایک تھلی ہے سونا ہے جہی شاید تینوں چنگی لگے نا تو میرے پاس دے د اون پڑے تھیلی فڑی پیسے کڑ کے اپنے رکھ لیلی پیسے کڑ کے اپنے تھیلی وہ دے کی گل ہے میرے پیو نے کلی تھے میگا گل مسئلہ یہ ہے باپ اپنے آخیا شاید تینوں چنگی لگے جی شاید تری جی بچ آ بس میں تھی تھری دے دیتی ہے پوری ہو گئی کوئی مامے آج بگو نہیں پالے اچھی بات نہیں آپ آپ نے نے تیرا بڑی پیسے سرکار باپ پیسے جیڑی تیرا جی آپ چنگی لگے تو تیلی دے دی پیسے اپنے رکھ لینا میری کدو آیا ہر شاید آخر شاید تین چنگی لگے دے فرمایا جی شہ میری چنگی لگی او دے فرمایا روپیے دے روپیے تینو چنگے لگے نے تا ہی تو اپنے کو رکھ لے سمجھانا نے فرایا تو جو آرمایا روپیے چنگے لگے چنگ لگے نے روپیے چنگے لگے پتہ لگیا ہے آپ نے فرمایا جی چنگ نہ لگتے اپنے رکھ دکھے تھا لہٰذا مسیحت ادو ہی پوری ہوئے جس وقت روپیے دے گا روپیہ ہی دین سمجھدار لوگ سن اللہ تعالی بڑیا دانائیاں بڑی اکلان ناسی فرمائی ہوئی سن ہے سجنا دراز بولو سب ہاں ٹورنا سی سا پیر با فرما ہے اصا نال یاریاں لائیا آدھے توجہ ہٹا کے کے تے دنیا درس تباہی تے بربادی علی زندگی میں گزار رہے ہیں ساڈا بی فرما نا سنگی سنگیت یار سنگی نا کری اچھے کول ناجنا بچے وہ کدے ہنسنا من پاوے موتیاں جگ چگائیے مل پہ توڑ کوڑے میٹھے نہ پایی جو ہے سجنو روانہ گل تو سادے رنگ سی پر مجبور سور لا رہا ہے کردار پڑھایا ہی نہیں چلو خیر تو جو ہے سجنا رضوکھ بولو نا سبحان اللہ ایمام کی لوڑ کیوں اے امام دی کیوں پہ گل میں پہلے دسیا امام آخر کن امام گل بڑی ہے اس پہ گل سن لو ستابر لکھیا ہویا ہے کہ ساڈا امام اور ساڈا امام کوئی گل کرے مسئلہ بیان کرے اگو مقابلے اندر قرآن کی ایت آ جاوے حدیث آ جے ساڈے تراد کہ نسا قرآن نہیں مننا اپنے امام دی گل مننی او ہنفیو تو سا حدیث نہیں منتے اپنے امام کی گل من لفظ انج تو نہیں لکھے ہوئے انج ضرور لکھے ہوئے نے مسلہ امام قرآن مسلا امام مقابلے اپنے امام کی گالو نہیں چھڈنا قرآن دی آیت منسوخ حدیث منسوخ ہو سکا مانا سانوں سمجھ آ رہا ہوے وہ کوئی ہوئی ہو اپنے امام کی گالو نہ چڑیا جے اتراد کرنے والے اتراد کرتے ہیں ان کا مطلب ہے دی اندر رب دی گال پیچھے اپنے امام کی گل اگ نبی گل پیچھے اپنے امام کی گل اگ پر سونے تہن پتا ہے جدو دشمن کے ہاتھ درد قلم آ جائے کمی دی چاوے تصویر بنا لے سجنا اتروے اتروے دشمن دھت در جدو قلم آئے جو راجا بنو پہلے بیت دا سینے دے اندر درد رکھ کے اہل بیت دا سینے کلم دی دی دے دے آ سونے دنیا ازیتی قسم خدا دی طریقے سڈے امام نے جیری گل کی تھی گل بڑی عظیم ہے پر پٹھے پٹھی پھر چیے میں وضاحت کرنا تو دل وڈی گل اس گل کا جواب بھی کوئی نہیں اس گل کی مثال بھی دنیا کے اندر نہیں ہے تو جو ہے جو مانسا موبائل باد چلایا جد رضاخ بولو نا سان سو سنو ہن میں انستے بنیاد اعتراض زین چ رکھ لیا تسا کیا اعتراض ہوتا ہے اڑے امام کی گل قرآن مقابلے چ ہو چھ دے تے امام کی گل مقابلے حدیث ہوے چھٹ دے ہوں سونے ادھر میں گل سنا جناب جنہیں اصول کیا ہے میں فیقا ہنفی نو نہیں مند میں بڑی چنگی گل سی ہاں تو میں امام آدم حنیفا نو چڑ دیتا ہے میم کرق پہ کسی سمندر چ کو کوئی ڈڈو نکل جائے سمندری پا نقصان گل من کے چڑیا ہے ابو حنیفا نے آخر ہے میری گل قرآن حدیث مگر نہ دیوار سے مارے میری گل قرآن حدیث کو آجے نہ ہو دیوار مارے آجے میں فکا دا مسئلہ پڑھا ساڑیاں فکا کی کتاب ہے کہ جد امام ممبر جاوے امام ممبر سے بہ جن سنت پڑھنیا مکرو نے نہیں پڑھ سکتا پر حدیث مشکات بھی ہور بھی حدیث دیا کتاباں چاہیئے جی، جی. حضور پاک ممبر سے بہ کے خطبہ دے رہے سن ہزور ایک صحابی بے چائے حضور, حضور نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا آؤ او میرے کو اس گل تم ہور ہوتا ہے حدیث فلانی ساری گلو سمجھ او یا کیا حدیث ہے مدینے آپ نے فرمایا کی کرنا ہے ہزور میں تعریف تقریر سن لگا پہن لگا آپ نے فرمایا سنتا پڑھ نہیں آپ نے فرما ہو جا سنتا پڑھا پڑھ بھی سنتا فیقا شریفر ہے فیقا شریف دریا فیقا شریف شریف شریف سنتا نہیں پڑھنی اے ابو حنیفہ دا مسئلہ حدیث سے خلاف ہو گیا حدیث سے خلاف ہو گیا ہے ٹھیک ہے حدیث سے خلاف ہو گیا میں ہنفی فکا چھوڑ دیتا ہے سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی <سلام> مسئلہ بھی حدیث میں گل ہو ابو حنیفا <سلام> نے فرمایا میری گل حدیث اور، ابو حنیفہ نے میری مطابق ہوئے. دیوار سے تھے مارا جے اتنے ابو حنیفا کی گل حدیث دے خلاف آئی میں دیوار سے تھے ماری فکر ہنیفی نو چھوڑ دتا ہے میں لیا. ابو حنیفہ نے جرا فرمایا ہے کہ میری گل قرآن حدیث خلافوں میں نامنے آجے اگر ایسے گالے نو سمجھ جاندہ ابو حنیفہ دی گالے نو سمجھ جاندہ تے کدے مسئلہ چیک نہ کردہ کدے تحقیقہ نہ کردہ اگر نبی دا فرمان وہ صحابی پاک علی گل سمجھ جاندہ تے کدے ابو حنیفہ تے اعتراض نہ کردہ فکہ حنفی نہ چھوڑدہ آندہ کنج میرا جواب سنو میں کیا کی میں ابو حنیفہ نے جیسا فرمایا کہ میری گل قرآن چڑ دا آنج میں یار میری گل سنیا تو میں ڈاکٹر کوئی لاکر میں انسال دینا چلو اپنی گل نہیں کرنا تاریخ کر لے کول ڈاکٹر کوئی لاستے گئے جی پیٹ چ جی بڑی دردا ہے ان گوڑیاں دے جا کپیے دو گوڑیاں بند ہے دو گوڑیاں پنج سو روپیہ انکیا لے جا دے لے جا اگر دوائی ایک لمبر نہ ہوئے قیمتی نہ ہوئے آرام نہ ہوئے دوائی سٹی روڑی نالی در پیسے واپس کر دیا گا جا, جا, جا, جا, جا دوائی چکرال جا چکرہ دوائی دو لمبر خالی اندر پیسے واپس دوائی پھر من جاؤ باہر نکلے باہر نکلے وہ جایا صاف کرتا ہے یا پان دیا پوڑیا بن بن کے دینا ہے یار دوائی چیک کریں ایک لمبر دو لمبر ان جی گولی زبان کر کے زیرا ان گوڑیاں توڑیاں نالی بٹیاں سرکار چار سو چار سو روپیہ پانچ سو روپیہ واپس دوں جی تس آخیا سی میری دوائی پلمبر نہ ہوے میری دوائی پلمبر نہ ہوئے دو دوائی نالی پو روپیہ واپس لے ل میں دوائی چیک کرائیے اگلے آخیا میں ستیا ڈاکٹر آخر کن چیک کرائی جا گلیاں صاف کرتا ہے نان جرا پان صاف ہے میں ان جا کے چک کرائیے ڈاکٹر مسکرا کیا آخر ہے میری گل نہیں سمجھا ہے میں جد آخا سی جا دوائی چیک کرا میں کسے نالیاں صاف مالے دے بارے نہیں سکھا میں ڈاکٹر کیا سی جرا دیک ہاں جہاں پان ساف ہے دی چک کرنا ہے. میں تینو نان. پان سافٹ نان سافٹیاں صاف کرنے والے بارے نہیں سی آخیا چک کرا میرا آخر کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر چکرا ایک کلمبر ہے وہ امام ماما مب حفا نے فرمایا میری چیک کران خلاف ہوئے تو دیوار چوڑے دے بارے نہیں آخیا نہ جدوگے دا پتا نہ پہ نہ قرآن دا پتا نہ پتا نہ بخاری دا پتا نہ مسلم نہ یاد نہ ہوئے آ میں ابو حنیفہ دے مقابلے چاہ ابو حنیفہ دی فلاں گھر غلط ہے فلاں گر غلط ہے فلاں کر گلت ہے وہ جی ڈاکٹر دی دوائی ہوئے ڈاکٹر چیک کرانی پہ ابو حنیفا کی ہومام شافی ورگے چکرانی پہ امام شافی ورگا فرما فرمایا یاد رکھ لو ابو حنیفا کا فرمایا ابو دا کا دسترخان وہ جہاں بھی علم دان چا وہ ابو حنیفا دسترخان تو چن والا ہوا اج سمجھا جے جی ابو حنیفہ علما دا باپ پوری دنیا آنا اولاد آ گل نہیں سمجھا میں تو گل نہیں سمجھا ہے میں تا کر کے رد کر دیا ہے میں گل نہیں سی یہ چلیا یہ تو امام شافی ورگا کی گل سی یہ تے امام مالک ورگی گل سی جناب والا چوڑا چمار تحقیق نہیں کر سکتا تحقیق کوئی ڈاکٹر ہی کرے گا امام دی گل ہے چوڑا کے غلط ہے ہے امام دی گل لال مقابلے امام ہی ہونا چاہیے تو حدیث ہےبو حنیفا مسلا گئی میں دا دربار لگیا روزہ توڑ کے آ گیا تیرا بھی روزہ توڑ کے آ گیا ہزور روزہ توڑ بیٹھا وا ساری تفصیل جا ل مدینے کے اندر تقسیم کر دیا تیرا کبارا دا دی آدھا سونے میرے تو قریب ود کے ہے ہی نہیں فرمایا جا ہو جا ان ہوں تل کو بندہ آ جاوے جی میں روزہ میں تیار بندہ بندہ آ گیا جی میں روزہ توڑ بیٹھا وا میں روزہ توڑ بیٹھا وا تو سہن کی کرو گے کجورا کھو گے جلتر پھیرو گے ترے کو بندہ آ جائے جی میں روزہ توڑ چلنا کفارے حضور نے کجورا کھوائیاں نے گانا کرنا ہے حضور نے کھجورا کھوائیاں نے تو چھتر پھیرنا ہے جواب کیا ہوا تسا آخنا ہے وہ چلے آ تو گل سمجھا ہی نہیں کفارا what I never غلام آزاد کرنا نانو کھانا کھلانا سٹ روز رکھنا اے اے اے اے اے حضور نے خصوصیت ہے اے امامہ اے دی لوڑ کیوں پی گل میدان چاہ گئی سجنا میرے امام ابو بو ہری فرمایا جدو امام جدو امام آ کے ممبر اتنے بہ جائے پھر نماز نہیں پڑھنی پھر سنتا نہیں پڑھنی نہیں کر نماز بھی نہیں پڑھنی امام دی گل نال سننا اور حضور نے سابی نو تقریر کردیا فرمایا سیوٹ، کے نماز پڑھ اے اس صحابی دی خصوصیت ماڑا سی, سی بڑا غریب سی پرانے کپڑے سن حضور تقریر کر رہے سنوا اور فٹے پرانے کپڑے ماڑا ہونا سارا دیا نظرا جائے جا منگن کی لڑ نہ پے لوگ اپنے آپ کی خدمت کر چھوڑے حکم ہوئی ہے یہ وہ جا کی روایت نو لے کے امامدار پہ وہ پیڑا کر کرتا ہے پیڑا وہ اتارتا ہے وہ جڑا روایت بھی اصول ہو جاننا ہو درج و سجنا دریا نل بلونا سبحان اللہ موریا نے بڑا بےڑا رکھا دا ہے ایک روایت پری ہدیس پری پرین آپ فلاں ہدیس فلانگ لگ ہدی فلان گل آگ حدیث فلان گل آ گئی جانگا اندھی روایت پڑھ کے بےڑا رکھ کر مک لو روک دیا نہ ہو نرس نہیں بھرنی چاہیے ہونا چاہیے فلان نہیں ہونا چاہیے حالانکہ حدیث آ گیا ہدیث کہ نبی سلادو سلام ہے اسول نہیں جانتا کہ جنگ کی حالت ہو دی امن کی حالت ہو دی جنگ کی حالت ہو, دی جنگ, دی حالت ہو دی جنگ دی حالت پانی پلا رہی ہے پر جدو امن دی حالت گھر ہو تک نہیں جانی چاہیے اصول کیا ہے اصول ہے کہ بیبیاں واسطے بیبیاں واسطے اندر نماز پرن واسطے پر جانا بھی جائز نہیں نماز, پر نماز, پر نماز جانا جائز نہیں اسلام ماری جی تبدیلی آئے مسجد کا چاند روکوائے جلیا وہ اسلام جنو حیا دیا گیرتیاں چادر تار تار ہوا حال ہو پھی سامنے ہاتھ بن کے کھلوتا ہو جا پہن لو پار جانتے درس دے گا مولوی نہیں خدا اسلام نہ گا خدا دی سادہ بابا چشتی فقیر روایات بھی جانا ہے اصول بھی جاندا ہے فرما ہے وہ مسلمان جیے رب دلو بسار واسطے نہیں بنایا سکون سکلے کالج کے اندر نچن نہ واستے نہیں قرآن اندر چناوتا کر کے مہرے علی ورگے مرتب بنا واسے بنایا اے اے اے اے مالویا نے تا ہی بڑا بےڑا کرکی ایک ادی گل چاکیت مقابلے لے آدھے نہ نہ شریعت جانے نہ کوایت جانے پاس امام کی گل ایک پاس حدیث کہ تص امام کی گل منے حدیث یا تے منسوخ ہوئے یا پھر مان ہوا بھی حدیث جیڑی اثا پر رہے نہیں ہو سکتا کہ سادے سامنے, ہوئے امامہ دے سامنے نہ ہو سامنے ہوماما نہ نہیں ہو سکتا اور یہ بھی سڈا یقین ہے کہ کوئی امام جان بوجھ کے نبی حدیث کے خلاف نہیں کر سکتا مسئلہ ہو حدیث اور ہی سمجھنا ہے سانو سمجھ نہیں آئی گل ارا ابو حنیفہ سمجھ گیا ہے شریعت امام سمجھ گیا ہے بڑیاں سن روائے المحجوب شریف لکھے حضرت گیا آپ بیٹھا سیند آ گئی نید, نید آئی اندر بگل حضور پاک، حضور پاک بزرگ نو بچا یا بزرگ ہے جو بھی بزرگ بزرگ ہے سما لیا ہوا سہارے چلا رہے نے میں ہاتھ بن کے ارد کی فرمایا امام ابو ہنی ہزور ہزری فرما نے میں سمجھ گیا حضور نے اس اشارہ دتا ہے تیرا امام پھسلیا نہیں جنوں سارا محمد دے پسل کی سمجھ نہیں لگی نہیں درازہ بولو نا سمان اللہ جنو سہارا توجہ ہے سبحان اللہ جن سہارا مدینے دا تاجدار ہوے آخری گال سونے مناقب موففق مناقب کردری ڈھیر ساری کتاباں دے اندر گل لکھی ہوئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ نے خواب ویکھیا خواب کا ویکھیا ہے مدی نے کہ تاجدار کا جسم شریف ہویا ہے جسم شریف ہویا ہے میں ہڈیاں شریف کٹھیا کر رہا ہاں شہباد صاحب ذرا سنے ہڈیاں شریف کٹھیا کر رہا ہاں ہڈیاں کٹیا کر رہا ہاں گھبرا گئے ویگ کے کیوں گھبرا ہے کہ مٹی تے ترامے میں جسم دے پورجے پورجے لا ہوئے ایتھے گل ایمان ایمانتا ہوئے گا سادہ نبی اپنے خبر دلیل, دلیل مولا دے فرماتا ہے خیر اللہ پچھلی گڑی ہر آن گڑی پچھلی ایک دوسری گل تو جان دے نبی کا وجود ہر شے ملہ ہے چیری مٹی میرے نبی سجنا سارا چار آلہ تھا پر جیڑی مٹی میرے نبی جسم ارشن بھی آلہ ہے جدو حدور روح نکلی ہونی ہے وہ جیڑی موت آئی ہے تی میں مارن واسطے آدمی پر حبیب خدا دبا نو چومن واسطے آئی ہونی ہے کہ حیات دا تعلق دے یار دے وجود میںبا روح نکلی وجود آرش ادنا تے تیرا وعدہ ہر علی گھڑی پچھلی گڑی نالا ہونی اگر تے رکھے گا پہلے آلہ جی پھر لا کے خیرولہ ملا رب نے فرمایا ہونا جا محمد پاک نے جسم لا اٹھ جا کہ محمد کے وجود راتے تو جو ہے سجنا بولو نا سا سنا کے گل سرکار نے خواب دیکھا جسم شریف ہڈیا شریف بکھری پی آپ نے, کر رہے نے خبر آ گئے اپنے غلام نو حضرت امام ابنی شیرین تابیر بڑا وڈا امام سی ولیا خواب کی تابی پوچھ گیا او غلام گیا آدھا جی میں خواب آپ نے فرمایا جھوٹ پہ بولنا ہے تین پا ہی نہیں جی میں فرمایا وہ جیری ہڈیاں نبی پاک پچھلیاں ہوئی سند نبی کا نبی دا دین سا کر کے آخنے جدو بہادی لوگ آخر کہ نماز کا وسیلا کرو کا وسیلا رب دسیلا جائز پر نبی ذات دا وسیلہ جائز نہیں چلی یہ آخنا مولا میں نماز پڑھیے یہ دے میرا فلانا کام کر دے میں فلانا نیکی کم, کیتا ہے اے دے میرا فلانا کم کر دے پر یہ آخنا ہزور کی ذات کا واسطہ ہے میرا فلانا کم کر دے ہاں یہ جائز نہیں امل کا وسیلا جائز میں کیا چلیا امل کا وسیلا کیوں جائز ہے نماز پڑھا بندہ رب دے قریب ہو جاندہ ہے کروڑ نماز ایک پاس نبی وجود ایک پاسے، قسم خدا نماز رب کا کرم نہیں ملتا جہاں قرب میرے نبی وجود نال، ہاتھ لایا مل جانا سری نے فرایا پور تو جی ہڈیاں کٹھا کیا ہے یہ تبیر ہے ہزور دین پکیا ہے تسا انہوں کٹھا کر کے امت رو پیش کر چھوڑنا ہو اے ابو حنیفہ علی رحمہ دا ہے کہ سارا نا لپا اللہ امت زندر ہے صحابہ اکرام حضور دین لے کے آئے صحابہ پھیلایا پھیلے ہوئے انہوں کٹھا کر کے کتاب زندر جمع کرنا لہا وہ امام عظم ابو حنیفہ ہے علی... قیمت بڑے ہوئے دوائیاں دے نہ پر سونے وہ بھی بڑا وڈا حکیم ہے جی جرا سوچے جی کہ اگے تکیم بڑے سن میرے تو بعد پتا نہیں کو ہو حکیم ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا کیون آئے نسخے لکھوا دانا پڑھتے رہیم بندے رہن امام بھی بڑے ہوئے نے ابونی نے سوچا پتا نہیں ابو انیفا شرے محمد اللہ تعالیٰ